پھر ہم نیموسا کو کتاب عطا فرمائی پورا احسان کرنی کو اس پر کو کار ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کے کہیں وہ اپنی رب سے ملنی پر آمان لائیں۔ لائن